السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کیسے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 يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يسلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم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 كما بارقت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر وتؤمنون بالله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلماء اللہ ہم پر ایمان قبول کرنا اس کی معرفت حاصل کرنا عمل صالح کی معرفت حاصل کرنا اس پر عمل کرنا اسی طرح ایمان اور عمل صالح کی دعوت دینا تک کو پہنچانا بھی ضروری ہے محبت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے پاس بان بنیں پھر سانیت کے ساتھ خیر خواہ کا بھی یہ تقاضا ہے کہ ہم حق اور سچ تین جو لوگوں کی اصل ضرورت ہے اسے لوگوں تک پہنچائیں اللہ تعالی نے دونوں باتیں صورت العصر میں بیان کر دی ہیں اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تأثر زمانے کی تمام انسان خسارے میں ان کے جو ایمان لے آئے اور عمل صالح کرتے اور حق کی دوسروں کویت اور تلقین کرتے ہیں اور ایمان عمل صالح اور تواصی بالحق کی راہ میں آنے والی تکلیفوں پر بھی دوسروں کو صبر کی تلقین کرتے ہیں اور خود بھی صبر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں اللہ تعالی نے انہیں خسارہ پانے والوں سے مستثنا قرار دیا ایمان اور عمل صالح پر قائم ہونے کے ساتھ ساتھ تواسی بالحق کا فریضہ ادا کرتے ہیں تواسی بالحق حق کی وسیعت دین کے پیغام کو پہنچانا خود مسلمانوں تک صحیح دین پہنچانا کیونکہ مسلمانوں میں عقید اور عمل کا بگاڑ ہو چکا ہے غیر مسلموں تک دین کا پیغام پہنچانا کیونکہ یہ دین پوری انسانیت کے لیے آیا ہے یہ بھی ہماری ذمہ داری اللہ تعالی نے فرمایا کم تم خیراس تم بال معروف اے امت مسلمہ تم سب سے بہترین امت ہو اور تمہیں جو دنیا میں لایا گیا ہے لایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اور خود صحیح معنوں میں ایمان پر قائم ہو جاؤ یعنی امت محمدیہ کہ خیر امت ہونے کا بھی یہی تقاضا ہے وہ دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے کھلے معاشرے کو جو عقیدہ اور بگار کا یا بد کا شکار ہے غیر مسلموں کو جو سرے سے اس دولت سے محروم اس دعوت و تبدیل تواصی بالحق یہ مختلف شعبے تقریر تحریر اتباط جمع دروس کتب کی اشاعت مساجد کا قیام مدارس کا قیام ان کے پیچھے یہی بات بار فرما ہے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے خالص دین کو لوگوں تک پہنچایا جائے شرک اور بدت کی تردید اور تفنید کی جائے توحید و سنت کو کھول کھول کے بیان کیا جائے اور دیگر جو فسق و فجور کا بگاڑ ہے اس حوالے سے لوگوں کا تذکیہ کیا جائے اور یہی مشن نقوی تھا منحج اعوذ باللہ من اللہ تعالیٰ نے مومنو پر بر بڑا انعام اور احسان کیا انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات کی تلاوت فرماتا ہے جو ان کی اصلاح فرماتا ہے جو انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے لوگ کو گمراہی میں مبتلا یعنی رسول لوگوں کو گمراہی سے نکالنے کے لیے یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لوگوں کی اصلاح لوگوں پر اللہ کی آیات کی تلاوت لوگوں کو کتاب و حکمت کی با تعلیم لوگوں کو گمراہی سے بچانا وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو یہ بھی رسول اللہ وسلم کی سنت یہ اللہ کے رسول کا مشن جس کا ہم سب کو پاسبان بننا چاہیے آپ نے فرمایا تھا عنی ولو ہو تمہیں میری کوئی ایک بات بھی معلوم ہو اور کسی کو دیکھو کہ اس کا عمل اس کے مطابق نہیں ہے یا وہ اس کی مخالفت کر رہا ہے تو تم اسے پہنچا دو حجت الوداع کے موقع پہ خطبہ دیا اور فرمایا شاہد موجود ہیں وہ میرے اس پیغام کو آگے تک پہنچائیں انہیں محنتوں کا نتیجہ ہے کہ آج حق موجود ہے دین خالص بھی موجود ہے یہ انہی محنتوں کا نتیجہ ہے یہ محنتیں کر رہے ہیں علماء خطباء مصنفین مناظرین محققین یہ لوگ اسی ہی مشن سے وابستہ ہے ہر ایک کی فیلڈ الگ ہے شعبہ الگ ہے لیکن سب کے سب اسی مشن پر لگے ہوئے ہیں اس کام کی حفاظت اس کام کی سرپرستی بھی ضروری یہ کام کر رہے ہیں علماء خطبہ محققین مناظرین مصنفین دعا مبل یہ کام کر رہے ہیں لیکن ان سب مبلغین ان سب محققین ان سب مناظرین ان سب مصنفین یہ آئمہ یہ فتبہ ان سب کی بنیاد کیا ہے ان سب کی اساس کیا ہے ان سب کی پہلی بنیاد اور اساس یہ مسجدیں ہیں جہاں سے ان کے دل میں دین کی محبت پیدا کی گئی انہیں کلمہ سکھایا گیا انہیں دعائیں سکھائی گئیں انہیں نماز سکھائی گئی انہیں دین کی بنیادی تعلیم دی گئی اور پھر یہیں سے ان میں عالم بننے مفتی بننے محقق بننے مناظر اسلام بننے کا جذبہ پیدا کیا گیا اور پھر یہیں سے مدارس کی راہ ان کو دکھائی گئی جامعات کی راہ ان کو دکھائی گئی پہلے نمبر پر اس دعوت و تبلیغ کا اصل اور بنیاد یہ مساجد ہے اور اس کے بعد جو اصل اساس اور بنیاد ہے اس پورے مشن کی دعوت و تبلیغ کی تواسی بلحق کی شرک اور بدت کی تفنید کی توحید و سنت کے اس بات کی جو اصل اساس ہے وہ دینی مدارس ہے یہ کام کون کر رہے ہیں علماء علماء تیار ہوئے مدارس یہ کام کون کر رہے ہیں مصنفین جو کتابیں لکھ رہے ہیں وہ کہاں سے تیار ہوئے مدارس یہ کام کون کر رہے ہیں مناظرین جو اہل باطل کے ساتھ مناظرہ اور مجادلہ کرتے ہیں وہ کہاں سے تیار ہوئے وہ ان مدارس سے تیار ہوئے تو اس پورے دعوت تبلیغ تو حق مشن نبوی کی حفاظت اس کی احساس اور بنیاد یہ مدارس اور یہ کام ہم سب کا ہے لہذا ایک اہم ترین جو ذمہ داری ہے اس حوالے سے مساجد کا قیام اور ان کی سرپرستی مدارس کا قیام اور مدارس کی سرپرستی یہ ذمہ داری ہے اگر ہم دعوت و تبدیل تواسبل حق تفریضہ تو انجام دینا چاہتے ہیں تو اس کی اہم اور بنیادی جو چیز ہے وہ مساجد اور مدارس کی سرپرستی تاکہ یہاں سے علماء محتسین محکین تیار ہوں اور وہ دین کا کام کریں تاکہ ہم اللہ کے آن سرخ روح ہو جائیں تواسی بالحق کی تاریخ میں ہم بھی حصہ ڈالیں لہذا اس ذمہ داری کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھیں اور اس حوالے سے اپنے اپنی ذمہ داریوں کو سب سمجھیں اور اسے ادا کرنے کی کوشش کریں مساجد زیادہ سے زیادہ قائم ہو تاکہ ایک تو مساجد کے ذریعے لوگ اللہ کی عبادت کا فریضہ صحیح طریقے سے انجام دیں مل بیٹھنے کا موقع ملے خطبات جمعہ کا اہتمام ہو ہفت وار ماہانہ روزانہ کے دروس کا اہتمام ہو وہ مسجد میں ایک امام جو مفتی بھی ہو جو عالم بھی ہو اس کو بٹھا دیا جائے تاکہ دعوت و تبلیغ اور تواصب بالحق کا پہلا مرحلہ قائم ہو جائے اس علاقے میں اس محلے میں اس گاؤں میں اس شہر میں یہ بنیاد اور بڑی زبردست یہ بات دعوت و تبلیغ کے کام کا آغاز مساجد کے قیام سے اور مساجد کا قیام یہ ہم سب پر ضروری مساجد کی ضروریات کا ہے تمام کا بالخصوص بالخصوص پسماندہ علاقوں شہر سے ہٹ کر دیہاتوں میں گوٹھوں میں بالخصوص جہاں اس کی زیادہ اشد ضرورت ہے پھر مساجد کے قیام کے بعد وہاں کی ضروریات بعض علاقے ایسے ہیں نہ وہ مسجد کائم کر سکتے ہیں پر نہ ہی وہ مسجد کی ضروریات کا اہتمام کر سکتے ہیں ایک مسجد کی ضروریات کیا ہے مہانہ بجلی کا بل ایک امام خطیب معذن ان کا مشاعر اور امام اور خطیب کے لیے رہائش کا انتظام تاکہ یکسوئی کے ساتھ وہ کام کرے ناگا نہ ہو چھٹیاں نہ ہو تعطل نہ آئے اور ایسا معقول مشاہرہ کہ امام اور خطیب اور محاذن پوری توجہ اور یکسوئی کے ساتھ جو کام ان کے ذمے لگایا گیا ہے اس پہ لگ جائے ان کو کوئی اور تفق کرنا بنیادی ضروریات ان کی صحیح مانوں میں پوری ہوتی ہے یہ پہلا مرل ہے آپ کسی جگہ مسجد کام کراتے ہیں سمجھو آپ نے دعوت و تبلیغ کا جو مشن ہے اس میں حصہ ڈالا ہے کسی مسجد کے امام معاذن قطیب کی تنخواہ مقرر کرتے ہیں سمجھو آپ نے اس علاقے میں دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا ہے آپ امام اور قطیب یا معاذین کو رہائش دیتے تو آپ سمجھیں آپ نے اس کام کو بڑا مضبوط کر دیا بڑا پختہ کر دیا لیکن اس حوالے سے بڑی کنجوسی پائی جاتی ہے آج آئمہ مساجد خطبہ معذین کی جو تنخواہیں ہیں وہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ عجیب سا احساس ہوتا ہے دیہات تو دیہات شہروں میں بھی اس حوالے سے توجہ نہیں دی جاتی بساؤ تو کچھ لوگ ہو لگتا ہے وہ اپنی کامیابی سمجھتے ہیں کہ ہم نے کم تنخواہ والا امام لایا دیکھو ہم لے آئے وہ اتنی مانگ رہا تھا اس کی ضرورت اتنی تھی ہم اس کی جگہ اور لے آئے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کون تھا اور یہ کون ہے کوئی عالم تھا مفتی تھا محقق تھا مناظر تھا اور یہ ان صلاحیتوں سے محروم ہے جو کام اس کے ذریعے ہو سکتا تھا وہ اس کے ذریعے نہیں ہو سکتا یہ نہیں دیکھیں گے حالانکہ امامت کا منصب کیا ہے قالم دین ہو اس میں بنیادی استفتاح کی صلاحیت ہو جو صحیح معنوں میں جلوس دے لیتا ہو کم سے کم امام ایسا ہونا چاہیے اور خطیب باقاعدہ فارغ التحصیل وسیع المطالعہ ہو یہ, یہ بنیادی چیزیں ہیں یہ بنیادی چیزوں پر توجہ نہیں مسجد عالی عالیشان ہے خوبصورت ہے سب کچھ کروا لو سنگ مرمر لگوا لو ایسی لگوا لو اور جو مسجد کا کام چاہیے کروا لو ایمام کی تنخواہ خطیب کی تنخواہ معذن کی تنخواہ وہ اسی کی اسی جگہ اور اس کے لیے کوئی رہائش کا انتظام نہیں کتنی مسجدیں ایسی ہیں جہاں امام اور قطیب کی رہائش کا کوئی انتظام نہیں نتیجہ تن جاتا ہے یہ میں بڑی درد دل کے ساتھ آپ کے سامنے حقائق کو آگاہ کر رہا ہوں کیونکہ یہ ایک مرکزی مسجد ہے یہاں کا پیغام پورے کراچی میں پہنچتا ہے بلکہ دیگر علاقوں سے آئے ہوئے لوگ کوشش کرتے ہیں کہ اگر جمعہ کا دن ہو تو جمعہ یہاں آ کے پڑھے ہمیں آئے روز خون آتے ہیں کوئی سندھ سے آیا ہوا ہے کوئی پنجاب سے ہم یہاں آئے ہوئے ہیں کسی خوشی میں کسی غمی میں کاروباری سلسلے میں محترم شیخ صاحب ہیں کراچی میں ان کی مسجد کہاں ہے ہم وہاں جمعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو علاقوں سے لوگ آتے ہیں تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مساجد کا قیام ہو مساجد بھلے علی شان نہیں ہے مساجد بھلے سنگ مرمر کی نہیں ہے مساجد میں بھلے بہت زیادہ سہولیات نہیں ہے اگر یہ ہیں تو بہت اچھی بات ہے اس سے انکار نہیں ہے لیکن مساجد کا قیام دعوت و تبلیغ کے لیے ہے توحید و سنت کے بیان کے لیے ہے شرک و بدن کی تردید و تفنید کے لیے ہے اس کا سارا انتظام ہونا چاہیے ساری توجہ اس پر ہونی چاہیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو مساجد کی تعمیر کراتے ہیں مساجد کی سرپرستی کرتے ہیں آئمہ متباہ معذرین کی سرپرستی کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ دین کا کام کرتے ہیں بات دوسرا مرحلہ کیا کہ مسجد میں ہی یا مسجد کے متصل محلوں میں چھوٹے چھوٹے مدارس کا قیام مسجد میں باقاعدہ بچوں کی تعلیم کا انتظام اور مزید جتنا کچھ ہو سکے تعلیم ہے سلسلے وار دروس جیسے یہاں الحمدللہ بڑے اچھے سلسلے قائم قابل تعریف سلسلے قائم ہر ہر پہلو سے الحمدللہ للہ یہاں کا معاملہ قابل تعریف ایک امام وہ عالم دین ہے استفتاق صلاحیت رکھتا ہے ایک بہترین مبلغ ہے تاری ہے اور خطیب تو ایسا ہے کہ شاید ہی اس کی مثال دی جا سکے یہ دو دیگر علاقوں کی فرمائشیں اور ذمہ داریاں اور ضرورتیں اور اسرار اور انتہائی اسرار ہوتا ہے کہ محترم شیخ صاحب جاتے ہیں اور ہم طالب علم ان کی جگہ پر حاضر ہوتے ہیں اور پھر یہاں دیگر سلسلے تعلیم و تعلم کے تعلیم پابان کے مہانہ دروس یہ بڑے مبارک سلسلے ہیں ایسی مساجد مثال ہوا کرتی ہیں نمونہ ہوا کرتی ہیں مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو المساجد میں یہ سارے انتظام کر رہے ہیں لیکن جو اہم اور بڑا مرحلہ ہے اس کی طرف اصلاً آپ کی توجہ مفزول کرانا چاہتا ہوں وہ جامعات اور مدارس کا کیا زیادہ سے زیادہ پھر دیگر شہروں میں جن شہروں میں نہیں ہیں گوٹوں میں جہاں یہ سلسلے نہیں ہیں اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے وہ اپنی نظریں اٹھائیں اور معلومات کریں اور دیکھیں کس شہر میں ضرورت ہے کس گوٹ میں ضرورت ہے کس علاقے میں ضرورت ہے وہاں پہنچیں یا وہاں تک اپنا تعاون بھیجیں وہاں بساوقات مسجدیں نہیں بن پاتی مسجدیں بنتی ہیں ناقص کھڑی رہتی ہیں کئی مسجدوں کو ہم جانتے ہیں ناقص کھڑی ہوئی ہیں کھلکی دروازے نہیں ہیں فرش نہیں, ہیں. نہیں ہے یہ انتظام نہیں ہے یہ انتظام نہیں ہے یہ انتظام نہیں ہے ہمارا تو اکثر اندرون سن جانا پڑتا ہے اب ان دنوں تو امتحانات کے لیے کئی جگہوں پہ گئے رات بھی ہم شہداد پور میں تھے وہ دینی مدرسے کا پروگرام تھا تو بڑی بڑی ضرورتیں ان علاقوں کی یہ سب ذمہ داری ہے اہل سربت کی اہل خیر حضرات کی کہ وہ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں کچھ لوگ ہیں واقع تھا یقین جانے ہمیں تو واسطہ پڑتا ہے کچھ لوگوں سے, سے ان کی زندگی دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ گویا یہ کماتے ہی دین پر خرچ کرنے کے لیے ان کی نیت ہی ہے کہ ہم فیکٹری لگائیں کارخانہ لگائیں دکان پہ محنت کریں تاکہ اللہ جو کچھ دے کا مقصد یہ اس طرح بات مبلغین ان کی زندگی قابل رشک ہے اپنے طاقتوں کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے اس طرح بہت سارے ایسے خیر ہیں اہل سربت ہیں کہ لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے مال کو وقف کر رکھا لیکن ایسے عام لوگوں کے مقابلے میں ان کی تعداد بہت کم عام لوگوں کے مقابلے میں تعداد کم میں کاش یہ جذبہ یہ فکر یہ لگن سب میں پیدا ہو تو دوسرے نمبر پر مدارس مدارس کا قیام وہاں تعلیم و تعلم وہاں کے اخراجات بہت ہوتے ہیں وہاں آٹھ کلاسے ہیں تو کم سے کم آٹھ مستند عالم دین ہونے چاہئیں کم سے کم پھر دیگر عملہ اس کے علاوہ ہے. پھر ہم مسافر طلبہ ہیں کہیں پچاس کہیں سو کہیں دو سو کہیں زیادہ پھر ان کے اخراجات ان کا علاج معالجہ ان کا قیام و کام ان کی کتب یہ ایک اخراجات کے طویل سلسلے ہیں یہ مصارف ہیں سب کی سرپرستی یہ در حقیقت دین کی سرپرستی ہے یہ کی سرپرستی ہے جو دین کا کام کر رہے ہیں یہ در حقیقت یہ مشن نبوی کی سرپرستی ہے آج یہ جو کچھ توحید سنت حق سچ موجود ہے وہ انہیں مساجد اور مدارس کے ذریعے پہنچا اس لیے اس کی سرپرستی ضروری ہے. تاکہ یہ علم قائم رہے یہ علم آگے منتقل ہوتا رہے علم پڑھا جاتا رہے پڑھایا جاتا رہے سمجھا جاتا رہے سمجھایا جاتا رہے آٹھ سال تک بچے میں مسلسل مسلسل مسلسل علم ڈالا جاتا رہے تاکہ وہ صحیح معنوں میں علم کا رسوخ حاصل کرے اور پھر وہ کسی فتنے اور گمراہی کا شکار نہ آج جو گمراہیاں بھی پھیلی ہوئی ہیں انتشار پیدا ہوا ہے وہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جن کی تعلیم اور تربیت کی بنیاد یہ مدارس نہیں ہے اور آج اگر کچھ خیر موجود ہے کوئی صحیح منہج موجود ہے تو اس کی بنیاد یہ مدارس یہاں کا سویدس یہاں کے آٹھ سالہ مسلسل محنت ہے سلسل آٹھ سال تک ہر ہر پہلو سے تعلیم تربیت ہے کبھی کیا کتاب پڑھی کیا کیا پڑھی پوری پوری کتابیں تفاصر ہر ہر پہلو سے علم میں ساری اشکالات رفع ہو گئے پھر ان کو موقع ملتا ہے اپنے ساتھوں سے پوچھنے کا سیکھنے کا سمجھنے کا ایک طویل سلسلہ ہے اس لیے یہ کسی یہ لوگ کسی بگاڑ کا فتنوں کا شکار نہیں ان اداروں کی سرپرستی ضروری تاکہ دین کی سرپرستی تاکہ دین کی خدمت دی خاص طور پر جو شہروں سے ہٹ کر آپ کے شہر کراچی سے ہٹ کر پورے سندھ میں یا دیگر سندھ سے آگے بہت سارے علاقے ہیں جہاں تک جس کی رسائی ہو بالخصوص بحثیت اس کے کہ آپ ایک صوبے سے تعلق رکھتے ہیں اس بنیاد پر صوبہ سندھ کا حق زیادہ ہے اور پھر مزید جو اللہ توفیق دے جہاں جہاں تک آپ کی رسائی ہے معلومات ہیں وہاں وہاں تک ان مدارس کی سرپرستی کریں یہ مدارس کے علماء سفارات منتظمین یہ بڑی امیدیں لے کر اہل کراچی کے پاس آتے ہیں اور الحمدللہ سما الحم الحمد للہ رفاہی کاموں میں مساجد اور مدارس کی سرپرستی میں پہلے کراچی کا کردار میں پوری بصیرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں پورے مشاہدے کے ساتھ کہہ رہا ہوں سب سے نمایاں سب سے نمایاں اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے تو یہ دین کی سرپرستی دین کی خدمت کا سلسلہ جاری ہے ہم سب کی یہ ذمہ داری ایک حدیث بڑی عظیم ہے اس میں ان دونوں کرداروں کا ذکر آپ سچ نے فرمایا لہ سد اسلطا میں دو بندے قابل رشکل تعریف ہیں قابل نمونہ ہیں قابل مثال ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں وہ ذات جو خود سر مثال اور نمونہ ہے وہ فرما رہے ہیں کہ دو بندے دو قسم کے لوگ وہ قابل رشک ہیں قابل مثال ہیں نمبر ایک وہ شخص جسے اللہ نے مال دیا ہے پھر اسے اس مال کو حق کی راہ میں لگانے لوٹانے پہ لگا دیا ہے الفاظ پہ ذرا غور کریں اور پھر دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کا مسداک کون ہے اپنے آپ سے پوچھیں اللہ نے مال دیا اس مال کو حق پر خرچ کرنے پر لگا دیا اللہ تعالیٰ کوئی اللہ نے مال دیا لو یہ تمہارے پاس ایک کروڑ روپیہ ہے اور بس جہاں جہاں حق ہے حق کے کام آ رہا ہے مساجد مدارس ہے یتیم ہے مساقین ہے بس جاؤ اس کو خرچ کرو یہ اس کی فکر اس کو یوں سمجھو کہ کوئی فیکٹری والا ایک لاکھ روپیہ اپنے سیکٹری کو دے کہ جاؤ جا کر مختلف مساجد اور مدارس میں یہ لاکھ روپیہ تقسیم کر کے آ جاؤ اب وہ تقسیم کرا تقسیم کر تقسیم کر کے آ کے بتایا گا فرمایا کہ اسی طرح وہ شخص اللہ نے اسے مال دیا اور اس مال کو پھر اللہ نے اسے حق کی راہ میں خرچ کرنے کے اس کو لگا دیا ہے اللہ نے مال دے کے لگا دیا ہے اسے حق کی راہ میں خرچ کرو لوگوں کی ضروریات وہ دینی ہوں وہ دنیاوی ہوں ان کو پورا کرو اس طرح کھانا پینا لباس یہ لوگوں کی ضروریات ہے دنیاوی اسی طرح یہ علم یہ توحید یہ سنت یہ حق یہ ان کی روحانی غذا ہے اسی طرح شرک اور بدت کی تردید اور تفنید بھی ان کی ضرورت ہے تاکہ کوئی گمراہ ان کو گمراہ نہ کر کے چلا جائے باطل افطار نظریات موجود ہیں باطل پھیلانے والے موجود ہیں اس کے مقابلے میں اہل حق ہوں تاکہ لوگوں کو ان باطل کے شکنجے سے اور سازشوں سے محفوظ کیا جا سکے خالص دین کو لوگوں کے سامنے پیش کیا جا سکے اس کام میں لگے ہوئے سوچیں اور غور کریں کون ہے جو اپنے آپ کو ایسا پاتا ہے ہاں کچھ ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہم جانتے ہیں ان کو واقع تھا ان کو دیکھ کے لگتا ہے دل کا وہی وہ دیتا کہ یہ اس حدیث کے مسداک ہیں اور یقین جانے اللہ جانتا ہے جب بھی یہ ہاتھ اٹھتے ہیں اپنے لیے ایسے لوگوں کے لیے اٹھتے ہیں اے اللہ فلاں خیر فلاں مالدار فلاں اہل سربت نام لے لے کر دعا کرتے ہیں کیونکہ ہم ایک عرصے سے جانتے ہیں کہ یہ لوگ کماتے ہیں محنت کرتے ہیں باق دور کرتے ہیں لیکن ہر ہر دین کے کام میں خرچ کرنے کے لیے پیش پیش ہے یہ مجاہد اس دور کے خادم دین ہے دین کا درد رکھتے ہیں اور اسی طرح دوسرا کون طبقہ وہ جسے اللہ نے علم و حکمت سے نوازا ہے اور پھر وہ اس علم و حکمت کے مطابق ہر وقت فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے انا انام و انا نہار دن ہو رات ہو صبح ہو شام ہو سردی ہو گرمی ہو بس لگا ہوا ہے اس کام کو کتنا زوردار گرمیاں پڑ رہی ہیں ہمارے علماء وہ مدارس کے امتحان لے رہے ہیں سندھ بھر کے تھر پار کر تک ہم فقیر ہو کے آئے دیگر علماء جا رہے ہیں خیر پر تک ہم فقیر ہو کے آئے امتحان لینے کے لیے دیگر علما کٹھی میں جا رہی ہیں پھر سالانہ تقریبات ہو رہی ہیں مدارس کی ہمارے بڑے بڑے علماء وہ کبھی کہاں درد سے بخاری کبھی کہاں درد سے بخاری کبھی قسم مدرسے کی تقریب کبھی کس مدرسے کی تقریب کبھی سال بھر میں جل سے یہ سارا ایک سلسلہ ہے دعوت و تبلیغ کا مدارس مساجد دعوت تبلیغ یہ سبھی علماء کو کر رہے ہیں لیکن اس معنی میں بھی میں نصیحت کروں گا علماء کرام کو پوری توجہ کے ساتھ محنت کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ اخلاص کے ساتھ سردی گرمی دیکھے بغیر دن اور رات کو دیکھے بغیر اپنے پیارے نبی کے مشن کے پاس باندھ بن جاؤ یہ ہماری ذمہ داری ہے جس حد تک یہ ذمہ داری نبھا سکتے ہو نبھاؤ مدارس قائم ہو رہے ہیں مساجد قائم ہو رہے ہیں علاقے موجود ہیں جگہ موجود ہیں اہل سربت اپنا سرمایہ خرچ کریں علماء اپنا علم خرچ کریں اہل سربت جو جیت علمائے کے رام ہے جو مصروف ہمارے اس فیلڈ میں مساجد المدارس کے قیام میں ان کے ساتھ جڑے ان سے ملیں ان سے پوچھیں ان سے پوچھیں ضروریات بس یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے سروت حضرات وہ بغیر صحیح معنی میں معلومات لیے بہت پیسہ خرچ کر دیتے ہیں وہاں جہاں اتنا ضرورت نہیں تھی وہاں جہاں بالکل ضرورت نہیں تھی یا وہاں جہاں اس قدر ضرورت نہیں تھی جس قدر فلاں جگہ ضرورت ہے اس حوالے سے بھی اپنی اصلاح کیجیے اس حوالے سے بھی اصلاح کیجیے تو الحمدللہ للہ الحمدللہ الحمد علم و عمل کا سلسلہ بھی قائم ہے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ بھی قائم ہے مساجد اور مدارس بھی قائم ہے طلباء پڑھ رہے ہیں علماء پڑھا رہے ہیں یہ مشن نبوی کی حفاظت ہو رہی ہے ہر شخص اس میں اپنا حصہ ڈالے بس جو اللہ توفیق دے کوشش کریں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں یہ دین سے محبت کی دلیل ہے اور یہ مشن نبوی سے محبت کی دلیل ہے اور یہی انسانیت کے ساتھ سب سے بڑی خیر خائی ہے علماء کی سرپرستی کریں طلباء کی سرپرستی کریں ان کی ضروریات کو پورا کریں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر ایک مقام پر لدینہ اوسرو یہ مال لوگوں کا ان لوگوں کے لیے ہے جو محصور کر دیے گئے اللہ کی راہ اللہ کے لیے محسور کر دیے گئے روک دیے گئے بند کر دیے گئے الفقرار مہاجرین اللہ یہ مال ان فقرار مہاجرین کے لیے ہے جن کو روک دیا گیا ہے بند کر دیا گیا ہے وہ خود کچھ کر نہیں سکتے اور خود انہوں نے اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے فرما تمہارا مال ان کے لیے ہے جنہوں نے اپنے آپ کو دین کی تبلیغ کتابوں کی تصنیف دین اور مشن نبوی کی حفاظت کے لیے معصور کر لیا ہے اور اپنے سارے معاملات کو چھوڑ دیا ہے آپ سب کی ذمہ داری ہے آپ ان کے پاس بال بنے اللہ نے مال اور دولت اس لیے دیا ہے اپنے آپ پر بھی خرچ کریں اور اللہ کے بندوں پر بالخصوص جو دینیں دین کی تبلیغ اور دین کی نشر و اشات اور دینی مدارس اور مساجد کی سرپرستی کر لیں یہ علماء آخری بات ارض کرتا ہوں آپ کے پاس جب آتے ہیں تو مجھے کہنے دیں وہ اپنے لیے نہیں آتے وہ ان مدارس انہوں نے قائم کیا آپ تو وہاں نہیں پہنچے مجبوراً انہیں کے پاس آنا پڑ. حالانکہ چاہیے کیا تھا کہ آپ خود پہنچتے یہ ادارہ قائم ہے جا کے جائزہ لیتے اور جو حسب استطاعت ہوتا تو آمن کرتے تاکہ وہ کام چلتا رہے وہ کہیں اور نہ الجھے چلو اگر آپ نہیں پہنچ سکے وہی آپ تک پوری صورت حال بتانے کے لیے آ تو اس معنی میں وہ قابل عزت قابل احترام قابل عزت اور قابل احترام ان کو حقیر نہ جانو کوئی تھر سے چل کر آتا ہے آپ کے پاس یہاں کوئی ملتان سے چل کر آتا ہے کوئی بلتستان سے آتا ہے کوئی سکھر سے آتا ہے کوئی کشمیر سے آتا ہے وہ ایک ادارے کو چلانے کے لیے اس کو بیکاری مت سمجھو وہ اللہ کے دین کے لیے آیا ہوا ہے جو کام آپ کا تھا کہ آپ اس سرمایہ کو وہاں پہنچاتے وہ آپ کے پاس آیا ہے اس لیے یہ آپس کا محبت اور پیار کا تعلق ہونا چاہیے مبت کا تعلق ہونا چاہیے احترام کا تعلق ہونا چاہیے کم سے کم کم سے کم کم سے کم اور کچھ نہیں تو یہ میل ملاب ادب اور احترام پر قائم ہونا چاہیے دینا نہ دینا وہ بات کی بات ہے وہ اللہ کے لیے دینی ادارے کے لیے مسجد کے لیے مسجد کی ضرورت کے لیے آیا ہے وہ سچ بول رہا, بول رہا ہے وہ جانے, اس کا رب جانے لیکن وہ اللہ قابل عزت اور قابل احترام ہونا چاہیے اللہ باقی ہم سب کو اپنی ذمہ داریوں کو اس حوالے سے نبھانے کی توفیقرمائے اللہ تعالیٰ اس مشن کو زندہ اللہ تعالیٰ حفاظت حفاظت فرمائے اور مدارس کی سرپرستی کر رہے ہیں ماہ رمضان آنے والا ہے مدارس کے علماء منتظمین آپ کے پاس پہنچیں گے تو پھر آپ بھی ان کا اچھے طریقے سے استقبال کریں اور ان کو خوش آمدید کہیں ان کو مرحبا کہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کریں ان کو شاباش دیں اور ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جن سے مل کر یہ ہمارے دوست احباب علماء بتاتے ہیں جن سے مل کر وہ کہتے ہیں دل باغ باغ ہو جاتا ہے جن کے جن کے پاس جا کر خوشی ہوتی ہے اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہتے ہیں جن کے پاس جا کر دل کرتا ہے کہ بس اس مسجد مدرسے کو ٹھپ کر کے جا کے بیٹھ جائے ایسا غلط رویہ بھی سامنے آتا ہے لیکن ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ اگر آپ کے ساتھ برا سلوک ہوا ہے بے کا معاملہ ہوا ہے تو یہ سب اللہ کے, لیے ہوا ہے اللہ کے لیے یہ سب برداشت کرو اگر آپ کو زلیل کیا گیا ہے رسوا کیا گیا ہے غیبت کی گئی ہے تو یہ سب اللہ کے لیے ہے اللہ سے اجر کی امید رکھو تو اللہ سے اجر کی امید کے لیے ہم سب الحمد اس دین کی خدمت کے لیے جو کچھ کر سکتا ہے کریں اکولو کو لہادا واخر وان الحمد